تاریخ حدیث کانفرنس میں بحمد اللہ آپ تمام نے اللہ رب العالمین اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے اور تاریخ حدیث کانفرنس میں حاضر ہو کر اپنے ایمان کا صحیح رشتہ جوڑ کر بتایا ہے آپ بعد نماز اثر سے بہترین عناوین منکرین حدیث کا انجام مقام حدیث کی نظر میں سیرت امام بخاری دورے صحابہ میں حدیث کا مقام ایسے بہترین کو سنتے رہے لیکن فاضل مقرر جو ہم اور آپ بہت ہی بےتابی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ تاریخ حدیث کیا ہے جس سے ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے لیکن اس رشتے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسی تاریخ آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں تو میں اپنے فاضل مقرر سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تاریخ حدیث میں ہمیں ایسی باتوں کو پیش فرمائیں جو ہمارے لیے ہماری آخری سانس تک ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو اس عنوان پر تقریر کرنے کے لیے آ رہے ہیں فضیلۃ الشاخ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ و آپ دار العلوم دیوبند کے فارغ ہو کر آپ کے اندر تاریخ حدیث کا اتنا زیادہ شغف اور محبت اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کی حقانیت کبھی چھپ نہیں سکتی آپ کے سامنے عیا ہو کر رہے گی اور یہی نتیجہ تھا کہ آپ نے گلبرگہ کے شہر کے اندر حدیث کے بنیاد پر بہت سا ایسا کارنامہ انجام دیا جو لوگ جو حدیث سے ناواقف تھے وہ حدیث کے قریب آتے گئے اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے کے یعنی بن گئے اور ویسے ہی آپ اس وقت الحمد للہ جمیت حدیث کرنول کے مبلغ رہتے ہوئے جگہ ب جگہ آپ کے خطابات ہونے جا رہے ہیں الحمد کولار میں جمعہ کے دن آپ کا معاشرت پر بہترین کتاب رہا اور کل مسجد تقویٰ میں مساجد کی اہمیت پر ایک غلوم انگیز کتاب رہا اور آج انشاءاللہ اللہ تاریخ حدیث کے عنوان پر آپ کا کتاب ہوگا اس سے ہم اور سامعین یقیناً مستفید ہوں گے العالمین آپ کے علم میں اور آپ کے عمل میں اور اضافہ فرمائے عامین The angle of this should be changed. It directly comes in my, into my eyes. The angle should be changed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يظلله فلا هادئله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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون اس مبارک مثل میں موجود معزز علماء کرم امت مسلمہ کی آبرو نوجوانان اسلام محترم بزرگوں پیارے بچوں پردہ نشین اور بہن جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آج مجھے تاریخ حدیث کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے موضوع بہت ہی اہم اور بہت سنجیدہ ہے غور سے سنیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت ہی فائدہ ہوگا قرآن اور حدیث دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہو سکتے ان دونوں کے درمیان اتنا گہرا تعلق ہے اگر قرآن اجمال ہے تو حدیث اس کی تفصیل ہے اور اجمال کو تفصیل سے کیسے جدا کیا جا سکتا ہے یہ سے الگ نہیں ہو سکتے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرا سے مروی ہے اور اسے امام حاکم رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب مسترک الگ صحیح ہے میں کتاب العلم الفاظ حدیث یہ وسلم امام حاکم حدیف کو مستدر نے کتاب العلم ملائیں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے گمراہ نہیں ہوگی نہیں ہے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے وہ دونوں چیزیں کیا ہیں ایک کتاب اللہ اللہ کی کتاب وہ سنت ہی دوسرے میری سنت وفر دونوں ہرگز جدا نہیں ہو سکتے ایک اے ایک اے نربو لن نربا کے معنی میں وہ لنگ ہرگز کبھی نہیں یہ دونوں جدا ہو سکتے ہیں علی الحوض یہاں تک کہ یہ دونوں کے دونوں حوض ایک پر آ جائیں یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن اور حدیث دونوں میں بڑا گہرا ربت ہے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا اور یہی دونوں چیزیں ہماری اسلامی زندگی کا محور ہیں پوری اسلامی زندگی انہی دونوں چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے اور یہی دونوں چیزیں قوانین اسلامی کا حقیقی ماخل ہیں तयास بھی کیا جائے گا تو مکی سلئے ہی دونوں کو بنایا جائے گا تیاس کہیں آسمان سے نہیں تپکتا ہے قیاس کے لیے ضروری ہے کہ مکی سلئے موجود ہو قرآن اور حدیث کے اصول सामने کو سامنے رکھ کر کے قیاس کیا جاتا ہے تو یہی دونوں قرآن اور حدیث شریعت کے حقیقی ماخذ ہیں اس سے پہلے کہ میں حدیث کی تاریخ بیان کروں ایک سرسری نظر تاریخ قرآن پر ڈال لیتے ہیں تاکہ بحث کو سمجھنے میں قدرے آسانی ہو تورات، انجیل زبور اور تمام صوف آسمانی کے برعکس قرآن حکیم تحریف اور ترمیم سے پاک رہا ہے تورات میں تحریف ہو چکی خود قرآن نے فرمایا فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ الْكِتَابَ مِنْ لوگ کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. قرآن میں خود بیان کر دیا گیا کہ کوراک میں تحریف ہو چکی ہے مسئلہ رہ انجیل کا ابھی کچھ عرصہ پہلے جرمنی میں عیسائی پادریوں نے انجیل کے تمام نسخے دنیا کی مختلف جگہوں سے منگوائے اور تمام نسخوں کے متون کا مقابلہ اور موازنہ کیا تو تمام نسخوں کے متون کا موازنہ مقارنہ کرنے کے بعد جو رپورٹ شائع ہوئی وہ یہ تھی کہ تمام نسخوں میں انجیل کے دو لاکھ اختلافی روایات موجود ہیں اور قرآن نے کیا کہا افلا قرآن ویر اللہ اختلاع بنکتی کیا تو یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا لیکن چونکہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے لہذا اس قرآن کے اندر اختلافی روایات کا وجود نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کسی کتاب کے اندر اختلافات کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں انسانی تصرفات ہو چکے اسی طرح آپ بدھ مت کی کتاب دھمپت دیکھیں بدھ مت کی کتاب بالکل اثاطیری باتیں موجود ہیں اور اس کے اندر جو کردار ہے شا کے منی کا بالکل موہوم ہے اور شاق کے منی کی جو شخصیت ہے اس کے دھلے نقوش اس کے اندر نظر آتے نقوش واضح نہیں ہے رہی زردشتیوں کی کتاب اویشتا جو زند زبان میں تھی وہ متعدد بار دنیا سے معلوم ہو چکی ہے سابت یہ ہوا رہا ویدوں کا معاملہ مشہور جغرافیہ دان مشہور سائنٹسٹ البیرونی وہ کہتا ہے اپنی کتاب کتاب الہند میں کہ جب میں ہندوستان آیا تو جس وقت میں ہندوستان پہنچا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی ویدوں کو کتابی تالب دیا گیا تھا سے کیا ثابت ہوا ثابت یہ ہوا کہ وید زبانی روایتوں پر منحصر رہے اور نسل در نسل ان کو زبانی روایت کیا جاتا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ تقریباً دو ہزار سال تک اگر کوئی کتاب زبانی ہی روایت کی جاتی رہے تحریری شکل میں نہ لائی جائے تو اس کے اندر بہت کچھ نقائص اور عیوب کے پائے جانے کا یقین ہو جاتا ہے گویا وید بھی مشکوک ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے بارے میں فرمایا انل ذکر ان لَهُ لافظ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں چونکہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی یہ کتاب آج تک کسی بھی تصرف سے محفوظ رہی ہے باطل نہ کوئی اس کے آگے سے داخل ہو سکا تو اس کے پیچھے سے داخل ہو سکا اس لیے قرآن نے خود کہا لا الباطل من بین ولا من تنزیل من بین ولا تنزیل حکیم حمید باطل نہ تو اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے تا قیامت بنی نوع انسان کے لیے ایک روشنی کا مینار بنا کر رکھنا تھا اس کی عجیب و غریب حفاظت فرمائی ایک طرف تو کتابت کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی اور دوسری طرف حفظ کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی قرآن جیسے جیسے اترتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے رہے کہ قرآن کو بائی ہاتھ کرتے رہو وہ زبانی یاد کرتے رہو اور دوسری طرف جیسے ہی قرآن کی کوئی آیت قرآن کی کوئی سورہ اترتی آپ کاتبین وحیہ میں سے کسی کاشب کو بلا کر وہ آیت اور وہ سورا لکھوا دیا کرتے سیرت کا مطالعہ کرنے والا طالب علم جانتا ہے کہ کاتبین وحیہ کی تعداد تقریباً بیالیس ہے جس میں خلفا راشدین اور زید بن ثابت پیش پیش ہیں جب بھی کوئی سورج جب بھی کوئی آیت اترتی ایک طرف تو آپ ان آیات کو ان سورتوں کو حق کرنے کی ترغیب دیتے اور دوسری طرف اسے لکھوا لیا کرتے اور لکھوانے کے بعد سنتے اگر کہیں غلطی ہو جاتی تو اس کی تفریح فرما دیا کرتے اس طرح قرآن ایک طرف تو سینوں میں محفوظ ہوتا رہا اور دوسری طرف سفیلوں میں محفوظ ہوتا رہا قرآن کو پتھر کی باریک چیلوں پر لکھا گیا کھجور کی ٹہنوں کے اوپر لکھا گیا اونٹوں اور بکریوں کے شانے کی ہڈیوں کے اوپر لکھا گیا چمڑوں کے اوپر لکھا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ کو موت آ گئی آپ کی وفات کے وقت تقریباً پچیس حافظ قرآن موجود تھے اور قرآن پورا کا پورا لکھا جا چکا تھا اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ان پچیس حفاظ قرآن میں ایک صحابیہ بھی تھی ایک خاتون بھی تھی جن کا نام ام وارکا تھا جانتے یہ کون ہیں؟ آپ ابو دعوش شریف اٹھا کر دیکھیں مصند احمد اٹھا کر دیکھیں حضرت ام ورسا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محلے اہل و کی مسجد کا امام بنا دیا تھا اب آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ کیا عورت بھی امام بن سکتی ہے جی یہ ایک استثنائی صورت ہے اس لیے کہ وہاں کسی آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا سور فات یاد نہیں تھی تو جب تک وہاں لوگوں کو کچھ قرآن یاد نہیں ہو گیا حضرت امرکا کو ان کے محلے اہل و دارہ کا اس کی مسجد کا امام بنا دیا گیا اور یہ خاتون مردوں کی امامت کیا کرتی تھی آج بھی اگر کسی عورت کے شوہر کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو امامت وہی کرے گی آپ مسمد احمد اٹھا کر دیکھ لیں اور ابوداؤد شریف اٹھا کر دیکھ لیں یہ وہ صحابیاں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت پورا قرآن کریم بائٹ تھا।, تھا لیکن ایک نکتا یہاں پر آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں قرآن لکھا تو جا چکا تھا سفینوں میں محفوظ کیا جا چکا تھا سینوں میں بھی محفوظ تھا لیکن کتابی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا جنگ امامہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی اور بہت سارے قاری قرآن اور حفاظ کرام شہید ہوئے تو یہ مسئلہ زیر غور آیا کہ اگر اسی طرح کرام کی شہادت ہوتی رہی تو تو قرآن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے مشورہ ہوا کہ قرآن کو ماں بین فتح جمع کر دیا جائے کتابی شکل دے دی جائے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے یہ تھا کہ جس کام کو رسول نے نہیں کیا میں کیسے کروں لیکن بعد میں شرح صدر ہوا حضرت ثابت کو بلایا گیا حفاظ کرام کی کاتبی نے وحیے کی ایک کمیشن بنائی گئی اور اس کمیشن کا صدر حضرت زید ثابت کو بنایا گیا اور یہ کام حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دورِ خلافت میں سن بارہ ہجری کے اندر زیر عمل آ گیا دو حفاظ سے شہادت لی جاتی آیت کی تفریح اور تصدیق میں اس کے بعد آیت کو لکھ دیا جاتا چمڑے کے ایک سائز کے اوراخ جمع کر لیے گئے اور پورے قرآن کو لکھا جاتا رہا اس طرح پورا قرآن ایک سائز کے چمڑے کے اوراخ میں آ گیا ایک آیت کے بارے میں زید ابن سابق کو تھوڑا شبہ ہو رہا تھا آیت ان کے ذہن میں تھی لیکن وہ آیت کون سی ہے ذہن میں وہ آیت نہیں آ رہی تھی جانتے ہیں کہ کس صحابی نے وہ آیت حضرت زید صابق کو بتائی آپ کو معلوم نہیں ان صحابی کا نام حضرت حزیما ہے اے یہ مین حضرت حزیما نے بتایا کہ جو آیت آپ کے ذہن میں ہے اور اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے وہ آیت میں بتاتا ہوں کس طرح وہ آیت اپنے مقام پر لکھی گئی اور چمڑے کے تمام اوراط کو ایک دھاگے میں پیرو کر کے اس کی شیرازہ بندی کر کے ایک جلد کی شکل دے دی گئی ایک کتاب کی شکل دے دی گئی اس طرح قرآن حکیم کتابی شکل میں آ گیا بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیثیں یہ تو بعد میں محدین نے جمع کی ہیں میں بھی اعتراض کر سکتا ہوں کہ قرآن بھی کتابی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا کسی سورا کا کوئی نسخہ کسی کے پاس کسی سورا کا کوئی نسخہ کسی کے پاس کتابی شکل میں تو قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا تو جو اعتراض حدیث کے اوپر ہوتا ہے وہی اعتراض تو قرآن کے اوپر بھی ہو سکتا ہے بہرحال حضرت اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی قرآن کو ایک دوسرے انداز سے جمع کیا گیا کتابی شکل تو دے دی گئی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہی قرآن کی جلد حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس آئی اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ کے پاس وہ جلد آئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت حفصہ سے وہی جلد منگوائی اور اس جلد کی سات نقلیں کرائی اور عجیب بات تو یہ ہے امانتداری دیکھیے دیا نت دیکھیے کہ ان سات قرآن کے نسخوں کو جو اس نسخے کی نقل تھے مسجد نبوی میں یہ کے بعد دیگرے پڑھ کر زور زور سے سنائے گئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بسیا نسخوں کے اندر جو اس نسخے کی نقل سے کچھ کمی بیشی کر دی ہے اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کسی قرآن حکیم کی جلد اسی قرآن حکیم کے نسخے سے سات نسخے اور بنوائے اور مملکت اسلامیہ کے مختلف مراکز میں بھیج دیے گئے آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ انہی ساتوں نسخوں میں سے دو نسخے آج بھی وہی نسخے اس دنیا میں موجود ہیں ایک تو ترکی کے دارود سلطنت کے سو تکو میوزیم کے اندر موجود ہے اور دوسرا نسخہ روس کے ساشتند میوزیم میں موجود ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ان دونوں نسخوں کو لے آؤ اور آج کل جو قرآن تباہ ہوتے ہیں ٹیلی کر لو تو ایک لفظ کا فرق ادھر ادھر نہیں پائیں گے قرآن حکیم کی صحت اور قرآن حکیم کے بلا محرف ہونے کا سب سے بئین ثبوت سب سے کھلا ثبوت یہ ہے کہ جرمنی کے میونس یونیورسٹی میں قرآن حکیم پر ریسرچ کا ایک ادارہ قائم کیا گیا اور انیس سو تینتیس عیسوی میں اس ادارے کا صدر ڈاکٹر پریکزل کو بنایا گیا ڈاکٹر پریکزل نے پوری دنیا سے قرآن حکیم کے 42 ہزار نسخے منگوائے انہوں نے قرآن حکیم کے تمام نسخوں کے متون کا مطالعہ کیا تمام نسخوں کا مطالعہ کیا اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ سے انہوں نے کہا کہ تمام نسخوں کو ملانے کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ کہیں بھی ایک بھی اختلافی روایت موجود نہیں ہے لاہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح اپنا وعدہ پورا فرمایا کروایا انکرا و ان لہو لہ فل تو ایک طرف اور آن میں محفوظ ہوتا رہا دوسری طرف اور سفینوں میں محفوظ ہوتا رہا آج دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں بلا شک کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی معمولی تحریف اور ترمیم سے بالکل پاک ہے اور اس بات پہ مسلمان جتنا فخر کرے کم ہے قرآن اور حدیث دونوں میں درجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں جو قرآن کا درجہ ہے وہی حدیث کا درجہ ہے دلیل دو مثالیں دیتا ہوں اس کے بعد دلائل پیش کرتا ہوں کسی بادشاہ نے دوسرے ملک کے بادشاہ کے پاس اپنا ایک سفیر بھیجا ایک خط دے کر کے کہ میرا یہ خط لے جا کر کے اس ملک کے بادشاہ کو دے دینا ظاہر ہے کہ اس خط کے اندر تفصیل نہیں ہوگی خط کے اندر تفصیل نہیں ہوتی اجمال ہوتا ہے اب یہ امبیسڈر یہ سفیر بادشاہ کا خط لے جا کر کے اس ملک کے بادشاہ کو دے دے گا پھر بادشاہ اور بادشاہ کے ازارا بیٹھ کر خط کے اندر جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے اوپر گفتگو کریں گے یہ پوائنٹ ذہن نشین رہے کہ اب جس مسئلے کے اوپر گفتگو ہوگی سفیر کا ایک ایک لفظ اس کے بادشاہ کا لفظ سمجھا جائے گا جو لفظ سفیر بولے گا وہ لفظ بادشاہ کا مانا جائے گا اور اس مسئلے پر جو بھی گفتگو ہوگی وہ گفتگو بادشاہ کی طرف سے مانی جائے گی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے نام میں خط دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفیر بنا دیا ہے پیغام پر بنا دیا ہے کہ اس پیغام کو لے جاؤ میرے بندوں کو دے دو اب ظاہر ہے کہ جیسے خط کے اندر تفصیل نہیں تھی سفیر خط کے اندر لکھے ہوئے مسئلے کی تفصیل کرے گا ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اجمال کی تفصیل کریں گے اطلاق کی تقسید کریں گے تعمیم کی تخصیص کریں گے تخصیص کی تعمیم کریں گے تقید کی تفلیف کریں گے تو اب قرآن اور حدیث میں فرق کہا رہا دونوں تو ایک ہی درجے کے ہو گئے تو قرآن اور حدیث درجے میں بالکل مساوی ہیں دوسری مثال فرض کرو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آ جائیں زندہ ہو جائیں اور کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور کہے کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں میں اسلام لانا چاہتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آتا ہے اب بولتا ہے وہ آدمی اسلام لانے کے بعد رہا یہ قرآن تو اے اللہ کے رسول میں اس قرآن کو مانتا ہوں مگر آپ کی جو بات ہے اس کو میں نہیں مانوں گا بتائیے آپ کیا بولیں گے وہ یہ بولتا ہے کہ میں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے اب رہا یہ قرآن تو میں اس قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن آپ کی جو بات ہے آپ کی بات نہیں مانتا میں ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کو مرتب قرار دیا جائے گا اور اتفاق سے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہوں تو فوراً کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول حکم دیجئے کہ میں اپنی تلوار سے اس منافق کی اس مورت کی گردن دوں یہ دونوں مثالیں یہ بتاتی ہیں کہ قرآن اور حدیث درجے میں بالکل مساوی ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے درجے کے اعتبار سے دونوں کے دونوں مساوی ہیں ایک کا انکار دوسرے کا انکار اور دوسرے کا انکار پہلے کا انکار ہے اس طرح قرآن اور حدیث دونوں لازم و ملزوم ہے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن حکیم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھوا دیا گیا لوگوں نے منہ زبانی یاد بھی کر لیا اسے لکھ بھی لیا لیکن حدیثوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا گیا تو حدیث قرآن کے برابر کیسے ہو سکتی ہے حدیث تین سو سال بعد لکھی گئیں یہ مستشریفنگ کا اعتراض ہے لہذا حدیث حجت میں قرآن کے مساوری کیسے ہو سکتی ہیں قرآن اور حدیث دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں ان تمام بحثوں کا اور اس اعتراض کا جواب دوں آئیے پہلے حدیث تعریف سمجھ لے حدیث کہتے کس کو اس کے بعد بحث کو آگے بڑھاتے محدثین نے حدیث کی تعریف کی ہے سکناتی یہ حدیث کی تعریف ہے حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو آپ نے جو زبان سے کہا وہ حدیث ہے یہاں رک جائیے آپ نے جو زبان سے کہا وہ حدیث یہاں ٹھہر کر ایک اعتراض کا حل اور کر لیتے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا جو آپ کے منہ سے نکلا جو بات آپ کے منہ سے نکلی وہ حدیث تو حدیث کا ماننا تو واجب ہے ضروری اس پر عمل کرنا ضروری تو کیا کوئی بات آپ کی ایسی ہو سکتی ہے جسے کوئی آدمی نہ مانے تو گنہ گار نہ ہو ظاہر ہے کہ آپ کے کال کی جو آپ کے منہ سے بات نکل رہی ہے دو قسمیں کرنی پڑیں گی اگر آپ کی زبان مبارک سے وہ بات نکل رہی ہے جس بات کی بنیاد وحی اللہی پر ہے واجب تامل ہے اور جو بات آپ کی زبان سے نکل رہی ہے اس کی بنیاد وحی اللہی پر نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے وہ ایک مشورہ ہے لہذا قول کی دو قسمیں ہو گئی آپ جو بات منہ سے نکالیں اس کی بنیاد اگر وہی کے اوپر ہے تو واجب تعمیل ہے منکر اسلام سے تاریخ اور اگر کوئی بات آپ کے منہ سے نکلے اور اس کی بنیاد وہی الہی کے اوپر نہ ہو تو وہ ایک مشورہ ہے تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں میں دو دلائل پیش کر رہا ہوں پہلی دلیل امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الفضائل میں ذکر کی ہے پہلے وہ روایت پیش کرتا ہوں روایت اس طرح بقوم فقالوا فقال وان سن را فکال مالی قالوا کم كذا وكذا روا مسلم تھی کتاب فوائد یہ روایت یوں ہی حضرت انف سے مسلم کتاب فوائد میں موجود ہے حضرت انف فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحاب کرام کے پاس سے گزرے تو صحاب کرام گاھا کر رہے تھے تلفین کا مطلب ہوتا ہے نر خجور اور مادہ خجور کو ملا کر کے پلانٹ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کھجور کو دوسرے میں ملا کر کے اس کو پلانٹ کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہے کر رہے ہیں؟ بولے ایک نر کو ایک مادہ خجور کے ساتھ ملا کر ہم لوگ پلانٹ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم فرمایا نر کھجور مادہ کھجور کیا مطلب آپ نے فرمایا لَو لَم ایسا نہ کرو تو اچھا ہے ایسا نہ کرو تو اچھا ہے صاحب رام نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے دیگے, الگ الگ لگا دو فخرج شیسن خجور بالکل خراب آئی شیس کے معنی خراب خجور. یعنی پوری فصل تباہ ہو گئی اب رسول اللہ تمہارے کھجوروں کا کیا ہوا کھجوروں کا کیا ہوا اس سے پتا چلتا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا ورنہ پوچھنے کا مطلب کیا تھا کھجوروں کے بارے میں معلوم ہو جاتا آپ کو مالی نخلی کم تمہارے کھجوروں کا کیا ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول فصل تو تباہ ہو گئی ہے اس لیے کہ کل تکا آپ نے ایسا ایسا کہا تھا کہ یہ نرخور مادہ کھجور سے ملا کر کے پلانٹ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ نے ایسا کہہ دیا ہم لوگوں نے ویسا نہیں کیا پوری فصل تباہ ہو گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انتم اعلموا دنیا دنیاکم تم لوگ اپنے دنیا کے معاملے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو دیکھیں آپ کی زبان سے یہ بات نکلی کہ لولم تفالو لفا لوہا لوگوں نے عمل کر لیا فصل پوری کی پوری خراب ہو گئی وہ ایک مشورہ تھا آپ کے اس لوہا کی بنیاد وہی اللہ پر نہیں تھی ماننا ضروری نہیں تھا مانتے یا نہ مانتے دوسری ذریع وال رضی اللہ تعالی عنہما تک من فقالا رسول اللہ صلاحسل لو راجا سنی قالت یا رسول اللہ تا مرنی راہل بخاری بخاری سجیف کا ایسے ہی کتاب الطلاق ملا ہے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ بریرہ ایک لونڈی تھی بہت ہی خوبصورت اور ان کی شادی ایک غلام جن کا نام موغس تھا ان سے ہو گیا تھا اب بریرہ پہلے آزاد ہو گئی تو انہوں نے کہا اب میں موگیش کی نکاح میں نہیں رہتی لے کا میں اب ان کے نکاح میں نہیں رہتی اس لیے کہ اگر لوڈی آزاد ہو جائے تو چاہے وہ غلام کے نکاح میں رہے یا نہ رہے یہ مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ اب مجھے رخصت مل گئی ہے میں اب अब کے نکاح میں نہیں رہتی اب حضرت مغیث چکے بہت دنوں تک ان کے ساتھ رہ چکے تھے ان کی بیوی رہ چکی تھی محبت ہو گئی تھی برینا کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے تھے حضرت عباس فرماتے کانزروئی لئی گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ تو ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں جب رو رہے ہیں وہ دونوں اہو تسیل دل کا حال بھی بڑا خراب ہوا کرتا ہے وہ دونوں اہو تحصیل والا ان کے آنسو ان کی داڑھی کے اوپر گر رہے ہیں حضرت ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا ہو رہا ہے رسول اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اباس سے اباس تعلق ہو رہا ہے کیونکہ تم دیکھ رہے ہو من تا. کہ کو ہوتا سے کتنی محبت ہے اور بریرا کو مغیش سے کتنی نفرت ہے بیچارے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں لفٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تاکہ اللہ کے رسول کے سفارش وغیرہ کی بولیے بولیے معاملہ کچھ سنگین لگتا ہے بولیے آپ نبی ولی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کو بلایا اور کہا لو رجوع کرو تو اچھا ہے کوئی شوہر ہی برقرار رکھو حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ تامرونی آپ حکم دے رہے ہیں یعنی آپ کی یہ بات لو را کی بات وہی اللہی کی بنیاد پر ہے تامرنی آپ مجھے حکم دے رہے ہیں آپ نے فرمایا ان نما ان اشاف میں فارش کر رہا ہوں ان نما ان صرف میں سفارش کر رہا ہوں تو حضرت بریرا فرما لا حاجت علی سی آپ کی سفارش کو میں نہیں مانتی دیکھیے حضرت بریرہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی یہ بات لہو آجا سے وہی کی بنیاد پر ہے اگر وہی کی بنیاد پر ہے تو میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں اس لیے کہ اگر آپ کوئی بات کہیں اور اس کی بنیاد وہی کے اوپر ہو تو وہ بات واضح تعمیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرما دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ بات وہی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سفارش کر رہا ہوں میرا مشورہ ہے تو حضرت وریلا نے کہہ دیا آپ کے مشورے کی مجھے ضرورت نہیں ہے لہ حاجت علی مجھے آپ کے مشورے کی استفادی کی ضرورت نہیں ہے میں ان سے رجوع نہیں کرتی حدیث کی تاریخ کیا ہوئی حدیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کال کو کہتے کون سے کال کو کال کی دو قسم وہ قول جو وحی الہی کی بنیاد پر ہو یہ حدیث ہے اس لیے کہ جو کال وحی الہی کی بنیاد پر ہو وجب تعمیل ہے اور کال کی دوسری قسم جو وحی الہی کی بنیاد پر نہ ہو وہ مشورہ ہے اسے مانا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے تو آپ کی بات کو حدیث کہتے ہیں وہ بات جس کی بنیاد وہی اللہ پر ہو اس سے آپ نے کوئی کام کیا وہ حدیث ہے ایک ہنسی عالم ہے مولانا صاحب گیاوی نظام آباد میں انہوں نے اہل حجیزوں کے خلاف بڑی زہر افسانی کی ہم علماء کی قدر کرتے ہیں لیکن اب حدیثوں کے اندر کوئی توڑ مروڑ کرنے لگے تو بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھیے انہوں نے کیا بات کہی یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں حدیث پر عمل کیسے ہوگا حدیث پر عمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہیں ہے بلکہ سنت پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے یہ دیکھیے ہسیے نہیں بہت گہری بات ہے آپ نے سمجھا ہی نہیں ایسے ہنسی آپ لوگ میں سمجھاتا ہوں بنیاد کیا ہے سمجھے نہیں آپ دلیل کیا ہے اس کی دلیل میں انہوں نے پیش کیا وہی مستدرک کے حاصل کی روایت پھر سے پڑھ لیتا ہوں اس لیے کہ اس سے ایک نکتا حل ہو جاتا ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان دونوں کے بعد تم ہرگز گمرا نہیں ہوگے ایک تو اللہ کی کتاب ہے دوسرے میری سنت میری سنت ہے حجیفی نہیں فرمایا یعنی پکڑنا ہے کتاب اللہ کو اور میری سنت کو نبی نے حدیث نہیں کہا ہے لہذا حدیثوں پر عمل نہیں ہوگا سنت پر عمل ہوگا یہ اعتراض بس دے سکتے ہیں آپ لوگ علما دے سکتے خالی آپ لوگ خالی نہیں ہیں دیکھو نبی نے یا سنت کیوں کہا ہے معلوم ہے آپ کا فیل بھی دو طریقے کا جیسے کال دو طریقے کا آپ جو کریں حدیث اس لیے کہ حدیث کی تعریف ہے ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اوکل جو کام آپ کریں وہ بھی حدیث ہے اچھا آپ نے بیک وقت نو بیویاں رکھیں رکھیں گے آپ فیل ہے آپ کا یہ فیل ہے آپ کا بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں جو آپ نہیں کر سکتے عزیز محترم مولانا احمد اللہ صاحب نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ نجاشی کی نماز غائبانہ یہ رسول اللہ صلی صلاح وسلم کے لیے خاص تھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو بعض باتیں رسول اللہ صلی صلاح وسلم کے لیے خاص بیک وقت آپ نو بیویاں نہیں رکھ سکتے چار ہی بیویوں کی اجازت ہے اب آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل حدیث ہے تو یہ فیل بھی موجود ہے بیک وقت نو بیویوں سے شادی کرنا نو بیویوں کو نکاح میں رکھنا فیل ہے حدیث ہے جواب اس کا یہ ہے کہ حدیث کی بھی دو قسمیں ہیں حدیث ممنوع اجتفا اور حدیث جائز الجتفا یا واجب الجتفا تو حدیث کی وہ قسم جو ممنول اتباع ہے جس کی اتباع نہیں کی جا سکتی اور سنت کہتے ہیں ان حدیثوں کو جن کی اتباع جائز اور جن کی اتباع واجب ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا لفظ استعمال کروایا ہے کہ میری ان حدیثوں کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے جو واجب التبا ہے ممنول ابتبا حدیث کے اوپر تمہاری ادا نہیں تسلیم کی جائے گی اس کو تم امل میں نہیں لا سکتے تو گویا حدیث دو قسم کی ممنول اجتبا اور واجب التبا تو ممنول اطباع کے اوپر کیسے آپ عمل کریں گے بیک وقت نوبی یا کیسے رکھ سکتے اور سنت کہتے ہیں انہی حدیثوں کو جن پر عمل کرنا ضروری ہے تو مطلب کہ حدیث عام ہے اور سنت خاص ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا لفظ استعمال نہ کر کے سنت کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ میری ان حدیثوں کے اوپر عمل ہوگا جو واجب الاجباح ہے اس لیے کہ حدیث کے اندر تو دونوں چیزیں ممنول اتباع بھی اور واجب الابا بھی لیکن سنت انہی حدیثوں کو کہا جاتا ہے جو جائز الجتباع ہے اور جو واجب الاجفاع ہے اگر حدیث کہہ دیا جاتا تو پھر یہی اعتراض پڑتا تھا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت نو بیویوں بی کو نکاح میں رکھا ہے تو اس پر عمل کیا جائے اس گہرائی کو حضرت سمجھ نہیں سکے یا سمجھنے کے بعد بھی انہوں نے توڑ مروڑ کر کے اس حدیث کو پیش کرنے کی کوشش کی تو فرق کیا سمجھنا ہے حدیث کہتے ہیں آپ کے اس فیل کو جو ممنون اتباع ہے اور آپ کے اس سیل کو بھی جو واجب التباح اور جائز الباع ہے لیکن سنت آپ کے اسی سیل کو کہیں گے جو صرف واجب التبا اور جائز الفاح ممنول اتباع سنت میں داخل نہیں ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ دونوں حوص کے اوپر آ جائیں تو یہ حدیث اور سنت کے اندر فرق معلوم ہوا ویسے یوں بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ آپ سنت کو معلوم کیسے کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل کو معلوم کیسے کریں گے حدیثیں ہی تو واسطہ ہیں اگر حدیث نہ ہوں تو پھر سنتوں کا پتا کیسے چلے گا تو آپ کا یہ کہنا کہ حدیثوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا سنت کے اوپر عمل ہوگا یہ ایک مذہب کا خیز بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جیسے قرآن سینوں میں بھی اور سفینوں میں بھی حدیثوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا حدیثوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کو لکھوایا جاتا رہا قرآن کو زبانی یاد کروایا جاتا رہا حدیثوں کو نہ تو لکھا گیا اور نہ تو حدیثوں کو یاد کرایا گیا نہ یاد کرانے کی ترغیب دی گئی یہی وہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے لوگ قرآن اور حدیث کو الگ الگ حجت مانتے ہیں اور دونوں کو مساوی درجہ نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں فرق ہے اگر آپ حدیث کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دو قسمیں آپ کو ملیں گی ایک تو ہوگا سرکاری مراسلہ آپ نے جو چیزیں لکھوا دی لوگوں نے اسے محفوظ رکھا اور ان چیزوں کو بعد میں حدیثوں کے اندر محدث حدیث کی کتابوں میں محدود نے داخل کر لی مثلا آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا اذن دے دیا رخصت دے دی تو پہلے لوگ ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ پہنچے جانتے ہیں جعفر تیار کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے نام ایک خط لکھوا کر دیا تھا حدیث کی کیس میں سرکاری مرافلہ جو آپ نے لکھوایا وہ محفوظ رہا لوگوں کے پاس بعد میں محدثین نے حدیث کی کتابوں میں اسے نقل کیا یہ پہلا مرافلہ ہے جو جعفر تیار کے ہاتھوں نجاشی کے پاس پہنچا اس کے اندر کیا لکھوایا تھا آپ نے جعفرے تیار جا رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ اور بھی مسلمان ہیں جب یہ تمہارے یہاں پہنچے تو تم ان کو اپنا مہمان بناؤ ان کا اکرام کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لکھوا دی تھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثوں کو لکھا ہی نہیں گیا دیکھا بھی مکہ ہی میں ہے اور سرکاری تحریر سرکاری تحریر ہی تو ہے سرکاری تحریر نجاشی کے پاس پہنچ گئی ہے آپ کیسے کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی ہی نہیں گئی اور اب دیکھیے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی نے ایک جہاز جہازرات تھے یہ وہی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول میں اپنی شپ کے اوپر اپنی کشتی کے اوپر جا رہا تھا کشتی کو لہروں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ایک گمنام جزیرے میں لے جا کر کے کشتی کو پھینک دیا وہاں میں نے دجال کو دیکھا ہے یہ وہی زمہ داری ہیں مسلم میں وہ روایت موجود ہے یہ جہاز راہ تھے بحری سفر کیا کرتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں عیسائی ہوں اور مجھے انجیل سے معلوم ہوا ہے کہ ایک دن آپ کی یہ قوم مسلمان میرے وطن شام کو فتح کرے گی تو اے اللہ کے رسول جب آپ میرے وطن شام کو فتح کر لیں تو آپ فلا فلا گاؤں میرے نام جاگیر کے طور پر لکھوا دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری کو وہیں ایک سرکاری مراسلہ لکھوا دیا ایک خط دے دیا ایک دستاویز دے دی اور لکھوا دیا کہ جب شام فتح ہو تو تمیم داری کو مرتون اور جبرون کا علاقہ دے دیا جائے دیکھیے یہ دوسرا سرکاری مراسلہ ہے اسی طریقے سے دیکھیں دیکھیے آپ مکہ ہی میں ہیں جب ہجرت کرنے لگے ہجرت کا سفر غار شور سے لے کر کے اوبا تک تقریباً دس بارہ دن کا سفر ہے آپ نے ڈائریکٹ مدینہ کی طرف سفر نہیں کیا بلکہ آپ تین دن تک غار سور میں تھے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ غار سور میں آپ حضرت صدیق کے ساتھ ہیں اور اعلان ہو چکا ہے کہ جو کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا سو سر اونٹ دیے جائیں گے یا اسی طریقے کا کوئی بھاری انعام تھا جانتے ہیں مدینہ کی طرف گائیڈ کرنے کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے ایک مشرق گائڈ کو رکھ لیا گیا تھا جس کا نام عبد اللہ ابل اور یہ تاریخ اسلام کا ایک حیرت انگیز آدمی ہے تاریخ اسلام کی حیرت انگیز شخصیت ہے عبد اللہ عرص مشرق ہے وہ کافر ہے وہ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائڈ کے طور پر ہائر کیا ہوا ہے اسے چند درہموں کے اوپر گائڈ رکھ لیا ہے اسے معلوم ہے کہ مجھے تین دن کے بعد سور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی مدینہ تک کرنی ہے اسے یہ بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر اتنا بڑا انعام ہے اور اس شخص کو معلوم ہے کہ آپ کہاں چھپے ہوئے ہیں عجیب بات تو یہ ہے کہ اتنے بڑے انعام کی لالچ اس کے دل میں نہیں آئی اور چند گرہم اس نے قبول کرنا پسند کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑوانا پسند نہیں کیا جبکہ اگر پکڑواتا تو اسے ایک بہت بڑے انعام سے نوازا جاتا اس کی لائف بن جاتی تھی یہ تاریخ اسلام کی ایک حیرت انگیز شخصیت ہے عبداللہ اللہ ابن اور مشرک ہو کر کے بھی اس نے اپنا ضمیر نہیں بیچا آج مسلمانوں کو دیکھو چند سکھوں کے اوپر اپنا ضمیر بیچ ڈالتے ہیں تاریخ اسلام کی اس حیرت انگیز شخصیت سے عفرت لینی چاہیے کہ سو سر اونٹوں کا انعام ہے مشرک ہے وہ لیکن اپنا ضمیر بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ ایک بھاری انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری ہے یہ تاریخ اسلام کے خیر شخصیت ہے میں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے یہ اپنی رہنمائی میں مدینہ کی طرف جا رہا ہے حضرت ابو بکر کے غلام عامر کو پڑھے لکھے تھے کاغذ قلم ساتھ میں ہے چل رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں بغل میں وہ گائیڈ چل رہا ہے عبد اللہ ابن ساتھ میں عامر ابن نے بھی ہے سوراخا ابن مالک کو معلوم ہو گیا کہ اسی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ان کی گرفتاری پر اتنا بڑا انعام ہے فوراً گھوڑے پر سوار ہوا گھوڑے کو دوڑاتا ہوا جب اس چھوٹے سے قافلے کے تعاقب میں آگے بڑھا اس نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اب تو مجھے وہ انعام ملنے والا ہے سیرت کی کتابیں پڑھیے آپ کو یہ پڑھ کر کے حیرت ہوگی کہ خطرے کو بھانپ لیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے گھبرا گئے ہیں بار بار پیچھے مڑ کر کے دیکھ رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی پیچھے ہمارے تحفظ میں آ رہا ہے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر کے آپ نے نہیں دیکھا اللہ حضرت. نبی کا توکل دیکھئے اس کو کہتے ہیں توکل وہاں تبکل مومن ہی ہی اللہ اللہ پر پر کرتے کرتے ہیں اور کرنے والے حضرت صدیق گھبرا گئے ہیں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار نہ کر لیا جائے کاپ رہے ہیں اب کیا ہونے والا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرے کو بھاپنے کے باوجود بھی ایک مرتبہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں کتنا بڑا ایمان ہوتا ہے نبی کا اور یقین کتنا زبردست ہوتا ہے کہ خطرے کو سر پر مڈلاتے دیکھ کر کے بھی گھبراہٹ نام کی کوئی چیز آپ کے قلب مبارک میں نہیں ہے اس نبی کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وعدے کے مطابق کہ وہ حسب جو اللہ پر توقل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہے ہم نے گھوڑوں کو اور چیزوں کو نم زمین میں دھنتے دیکھا ہے کوئی چیز پہاڑ کے پہاڑی زمین کے اندر بھستی نہیں ہے یہاں گھوڑا کمر تک دھس گیا ہے بہت بر دو تین دفعہ جب گھوڑا زمین میں دھس گیا سمجھ گیا کہ یہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے اب اپنی جان بچا لو اب اپنی جان بچا لو اپنے لیے پروانے امن لکھا لو آگے بڑھا اور کہا یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ میرے لیے پروانے امن لکھوا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن فوائرہ سے کہا کہ پروان امن لکھ کر کے دے دو عامر ابن فوائرہ نے فوراً پروان امن لکھ کر کے دے دیا قلم سات میں ہے امن لکھ دیا گیا جب یہ آدمی مدینہ آیا اور اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں صحابے کرام ملنے نہیں دے رہے تھے صحابے کے رام نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے ملنے کی اجازت دیے سرکاری مراسلہ موجود ہے تمیم داری کو آپ نے لکھوا کر دیا جعفر تیار کے ہاتھوں شاہ نجاسی کے پاس بھیجا یہاں اور جب آپ مدینہ پہنچے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا بخاری شریف میں موجود ہے سب سے پہلے آپ نے مردم شماری کرائی کہ کتنے مسلمان ہیں مردم شماری یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مردم شماری کرائی تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد بچے بوڑھے عورتیں جوان ملا کر کے پندرہ تھے یہ بخاری کی روایت ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک کام جو کیا وہ بڑا زبردست کام ہے وہ ہمارے ازارا کے لیے اور بڑے بڑے عہدوں پر ہیں ان کے لیے ہمارے پرائم منسٹر کے لیے ہمارے سی ایم جیتنے ان کے لیے یہ ایک بہترین دستاویز ہے اور ایک بہترین اصول ہے ایک بہترین رول بہترین ریگولیشنز ہے آپ نے جب وہاں قیام فرمایا مشرقین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ جن کو ہم نے اپنے پنجے ظلم استبداد میں پکڑ رکھا تھا وہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے بہت غصے میں آ گئے فوراً انہوں نے مدینہ والوں کو خط لکھا کہ ہمارے لوگ وہاں بھاگ کر گئے ہیں ان کو پناہ مت دو یا تو ان کو قتل کر ڈالو یا اپنے شہر سے ان کو نکال دو کتنا بڑا مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا تین احتیاطی تدابیر اختیار فرمائیں اس لیے کہ دشمن جب طاقتور ہو اصول دشمن جب طاقتور ہو تو اپنی قوم کے مفادات کو محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرنی ضروری ہے پھر سے جملہ بولتا ہوں دشمن طاقتور ہو تو اپنی قوم کے مفادات کو بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے معاش کا مسئلہ حل کرایا دیکھو پاکستان میں یہاں سے بھاگے ہوئے لوگ جب گئے سب سے بڑا مسئلہ معاش کا تھا پہلے اس وقت وافر وسائل نہیں تھے ٹھیک ہے انتظام خاطر خا نہیں ہو سکا میں کہتا ہوں آج تو پاکستان کے پاس وافر وسائل موجود ہیں آج بھی مہاجرین مہاجرین ہی کہے جاتے ہیں آج بھی مہاجرین کا معاشی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے اندازہ لگائیے چند سو لوگ ہی تھے لیکن ایک چھوٹی بستی میں پہنچنے کے بعد جہاں وافر وسائل موجود نہیں ہے معاش کا مسئلہ فراہم کرنا کتنا مشکل تھا بالکل آپ اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں جیسے کسی ملک کے اندر جس کے پاس وافر وسائل ہوں دس بارہ لاکھ آدمی اچانک کہیں سے آ جائیں اور ان کے معاش اور ان کے گزر اوقات کا انتظام کرنا پڑے چند سو لوگ ہی آئے لیکن ان کے معاش کا مسئلہ حل کرنا یہ بنیادی بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا, کیا؟ تمام انسار کو بلایا جو مدینہ کے پراپر رہنے والے تھے کہا کہ دیکھو یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر کے دین کے لیے چلے آئے ہیں بعض بعض لوگوں کے پیروں میں جوتی اچک نہیں ہے بعض بعض لوگوں کے جس پر وہی کپڑا جو پہن کر آئے ہیں دین کے لیے کتنی قربانیاں دے کر آئے ہیں اپنا وطن چھوڑ دیا انہوں نے اپنے ماں باپ چھوڑ دیے ہیں اپنی بیویاں چھوڑ دی اپنے بچے چھوڑ دیے اسلام بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے